إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال تارکو تلا پیشان حبیب ہی محب و میرا ان ملا اکتہ یو سلون عالبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وسلام کمال يا سی عدیا حبی بلو سلام والسلام سلام والی کیا سیدیا رسول اللہ. والا علی گوا شاب سب گرامی قدر پران کریم سرقان شیت دی مشہور آیتِ کریمہ آیت ہر روز بہبی حضرات پڑھتے نے اور پڑھ کے سابت کرنا چاہتے نے اللہ تعالی نے حضور علیہ آئی سلا تو سلام نیزا کا پیزا کا علم نہیں عطا فرمایا اور گمراہ نمرہ دی کوشش کرتے نے کہ دیکھ لو اگر ان چیزوں کا علم ہوں دا تے اللہ کیوں قرآن ورمدے اور خود اللہ رب العزت جڑے نے پر نے لو تا لو تو عالم الغیبا لس تک تو من الخیر وما ماہی یسو ان عنا اللہ نذیرم و بحیر النی آیت پڑنگ گے نہ یہ ماں قبل پڑھنگ گی نہ ماں بعد پڑھنگ گے انہیا والا طریقہ جڑا ہے مشہور طریقہ ہے میری آواز آ رہی ہے نا مشہور طریقہ ہے کدی بھی گل پوری نہیں کرتے این کوئی بابی ہونا نے ہزور آی سلا دی تنقید واسطے قرآن پڑیا شان بیان کرن واسطے نہیں پڑھا تک مزے داری کی گل دسا شاید تصا سنیا ہو कि एक बूटी का नाम है शरम बूटी आपने सुना होगा शरम बूटी अक्सर नर्सरियों में वो पाई जाती है मिलती है पाकिस्तान की किसी नर्सरी में भी जाएं जिस शरम बूटी लेनी है वो आपको وہاں ہر نرسری سے مل جائے گی اور آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اگر کسی نے دیکھی ہے تو مجھے یہاں لکھیں جی اگر نہیں تو نہیں اس کی حصیت یہ ہے کہ جب کوئی مرد اس کو ہاتھ لگاتا ہے نا مرد ہاتھ لگاتا ہے तो वो अपने पत्ते जो है उसको बंद कर लेती है ऐसे पत्ते सुकड जाते हैं बंद हो जाते हैं खुले हुए पत्ते जब मर्द छूता है तो पत्ते बंद हो जाते हैं अक्सर नर्सरियों में ये बूटी बगीचों में गार्डनों में ये बूटी पाई जाती है कि मर्द उसको हाथ लगाए تو وہ اپنے پتے بند کر لیتی ہے تو مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس بوٹی کو اگر عورت ہاتھ لگائے تو پتے بند نہیں ہوتے تجربہ کر کے دیکھ لو ہاں جی چوئی موئی اس کا پنجابی میں یہ نام ہے اگر عورت ہاتھ لگائے تو پتے بند نہیں ہوتے ہیں. اب ایک بے حس بوٹی جو ہے وہ یہ جانتی ہے کہ مجھے ہاتھ لگانے والا مرد ہے یا عورت ہے حالانکہ اس کی آنکھیں نہیں کچھ نہیں دیکھتی نہیں سنتی نہیں بولتی نہیں کچھ نہیں صرف مس ہونے سے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے مس کرنے والا مونس ہے یا مذکر ہے اور ایک اور مزے کی بات سن لیں اگر حاملہ عورت جو ہے اس کو ہاتھ لگائے اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو وہ پتے بند کر لیتی ہے اگر لڑکی ہو تو پتے بند نہیں کرتی تجربہ کر کے دیکھ لو دنیا بھر کے وہابی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ وہ بوٹی میں یہ خصیت ہے اس بوٹی میں یہ خصیت ہے کہ اگر حاملہ عورت جو ہے اس کو ہاتھ لگائے تو وہ بوٹی اپنے پتے بند کر لیتی ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں نر ہو مذکر ہو تو اگر مادہ ہو مونس ہو تو اس کے پتے ویسے کے ویسے کھلے رہتے ہیں اب ان سے پوچھو ماں کے پیٹ میں تو کوئی نہیں جانتا لماں پلا رہا وَمَا تَدْرِي نظہ تک سے بدا یہی بات ہے نا لیکن یہاں یہ پیڑ ہو گئے بوٹی جانتی ہے کل پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی ہے ہاں جی یہ بات درست ہے نا اور یہ بات بھی جان لی کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے اور کل جو بچہ پیدا ہوگا اس کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا <coughs> معلوم ہوا جس کو اللہ علم پر فرمائے اسے علم آ جاتا ہے میں کسی وابی دیوبندی کی گھر کی بات نہیں کروں گا اس لیے نہیں بات یہ کروں گا کہ ان سب کو معلوم ہے کہ ہمارے بڑوں بڑوں نے ایسے دعوے کیے ہیں اگر اشرف علی تھانوی کی اماں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ دو پیدا ہوں گے اور دونوں لڑکے پیدا ہوں گے اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ رہے گا حافظ قرآن بنے گا مولوی بنے گا اور دوسرا جو ہے وہ بدماش بنے گا جناب دنیا دار ہوگا اگر پیر کے بتلانے سے پتہ چل سکتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کو کیوں خبر نہیں ہو سکتی حقیقت بات یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میرشاد فرما دیا کم بے ماتا کلو ماتی بجوتے کم اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے انعامات سے نوازا اور ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ پیڑ کے اندر کھائی ہوئی چیز کو بتلا دیتے تھے और फिर ये नहीं आप इसकी गहराई में थोड़े से चले जाए ना आप सोचे एक आदमी हलवाई की दुकान से हलवा खा के आ रहा है सब्जी खा रहा है साथ में चावल खा रहा है और गोशद खा रहा है और दीगर अशिया खाने के बाद علیہ السلام کے سامنے آتا ہے علیہ السلام کو اس کے ہر ہر چیز کھانی جو کھائی ہے اس کا علم ہے اسی لیے تو دعویٰ جناب والا ہر جنس کی مقدار کا علیہ السلام کو معلوم ہے اسی لیے تو جناب والا یہ دعویٰ ہے بے حکم بیمات اور جناب جو لو انہوں نے گھروں میں دخیرہ کیا ہوتا اپنے گھروں میں چھپائی ہوئی چیز غیب چیز کو بلا اسباب کے بیان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دی ان کو یہ علم تھا عیسی علیہ السلام کو غیبیہ پیدائشی حاصل تھے جیسے امیا علیہ السلام کو ہوا کرتے ہیں اسی لیے تو عیسی علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے جناب دو گھنٹے بعد دو گھنٹے کی عمر میں اپنی تمام عمر کی جناب والا خصوصی علوم میں غیر ماں کی گود میں قوم کے سامنے بیان فرما دیا اللہ فرماتا ہے پاشا رت لئی پالوکل ممکنہ فلم سب پال اب تم بجالب و, و جالنی مبارکن ای نماک بسفلا و زکاتی مادم ت والنی جب شکی قوم نے مریمائے سلام سے سوال کیا اور قوم کے سوال پر جناب سلام کی طرف اشارہ کر دیا بھی دو گھنٹے عمر ہے دو گھنٹے عمر چھوٹی عمر اور اشارہ کر دیا تو انہوں نے جناب کہنے لگے یہ ہم سے کیسے بات کرے گا کیسے کلام کر سکے گا جو بچہ گود میں ابھی بچہ جو گود میں ہے علیہ السلام گود سے بولے میں اللہ کا بندہ ہوں انی اند اللہ آبھی کتاب ملی نہیں آئی نہیں احکام نازل ہوئے نہیں لیکن علیہ السلام دو گھنٹے کی عمر میں اعلان فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور یہ تو وہی بات ہے کہ جناب اسی علوم میں سے ایک علم ہے ماضا وا تدری نفسم ماضا تک سے غدا جی اور عیسا علی سلام ہی فرما رہے ہیں علم غیب کی خبر دے رہے ہیں بجالانی نبیا علم غیب نہیں وجالانی مارکن وجالی مبارکن اور ان سے پوچھو کوئی کیا جانے کہ وہ مبارک ہوگا یا نا مبارک ہوگا لیکن یہ ساری سلام دو گھنٹے کی عمر میں اعلان فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے وہ او سانی اور یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک ایسی خبر کی تصدیق کرتے ہیں جو عیسی علیہ السلام کی پجائش سے اور اپنی پذائش کے پلی مسواقع کی تصدیق برما کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے اس کو پہلے علوم کی بھی خبر ہوتی ہے اور بعد والوں بعد والوں کی بھی خبر ہوتی ہے اسی لیے اپنے نبی ہونے کا علا فرمایا کتاب ملنے کا علا ان پرمایا اپنے مبارک ہونے کا اعلان فرمایا یہ تمام کے تمام مستقبل پر مستقبل میں بردلاولت کرتے ہیں لیکن جس کی تصدیق فرما رہے ہیں وہ ماضی کا گزرا ہوا واقعہ ابھی پتہ پیدا ہوئے نہ ہوئے نہیں آپ فرماتے ہیں وہ برم بیمار لے برم بال و جالنی جب رن یہ کہتے ہیں کوئی کیا جانے کل کیا ہوگا ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے علیہ السلام اعلان برما رہے ہیں اور علیہ السلام ماشاءاللہ اللہ سنی مثلا تشریف لائے ہیں لگتا ہے علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں اپنی زندگی کا اعلان فرما رہے ہیں اپنی زندگی کا اعلان فرما رہے ہیں کہ نبیوں کے علم پر جناب اعتراض کرنے والوں سن لو میں عی علیہ السلام اس بات کا اعلان کرتا ہوں, کرتا ہوں کہ میں آج دو گھنٹے کا ہوں بڑا ہوں گا نبوت کا دعوی کروں گا مجھے کتاب ملے گی اور جناب والا میں مبارک ہوں گا اپنی زندگی کے دعوے کر رہے ہیں نا اپنی ماں کی بریت کا الان فرما رہے ہیں اور اپنے شکری اور بدبخت نہ ہونے کا اعلان پر مار رہے ہیں کیونکہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ تمام باتیں انہوں میں غیبیہ سے جناب متعلق ہیں ان کا منکر قرآن کا منکر ہے جو قرآن کا منکر ہو وہ کافر ہے کافر ہے اور سنیں اللہ اکبر یہ تمام چیزیں جناب وجالنی مبارکن کن تو یہ بیان کے جناب السلام نے یہ ایران دیا میب کر دیا اعلان پر دیا کہ آپ کو بچپنی میں مازا تقسیب سے غضا کا علم تھا اور اپنی ذات کے متعلق باب برکت ہونے کا بھی علم تھا جو علومِ خمسام جو ہے ان کا جزہ ہے وَاَوْسَانِ بِسْسَلَاةِ وَزَّكَاتِ مَا دُمْ تُحَيَّا یہ الا کہ آپ نے تقسیبوں کا ثبوت دے دیا کہ اللہ نے ہی سارے سلام کو آنے والے تمام علوم کی خبر دی ہے اور جناب والا یہ کہنا کہ ماں کے پیٹ کی خبر نہیں تو سن لو سلام پر ہیں وہ برم بی والی و لمبیا جان یعنی میں اور میری ماں دونوں متقی ہیں اور مجھے بھی اللہ نے پرہیزگار اور متقی بنایا ہے میری والدہ بھی بڑی متقی رہی ہیں میری والدہ کی عصمت کا ثبوت واضح ہے کیونکہ اس نے مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے متکبر اور بدبخت بنا دیتا تو یہ علامت بل لہذا میں متکبر نہیں ہوں بدبخت نہیں ہوں شکی نہیں ہوں یہ اس بات کی علامت ہے کہ میری والدہ متقیہ ہے پرہیزگار ہے اور جناب زنا سے بچی ہوئی ہے یہ, یہ آئے کریمہ کا یہ جز جو, جو ہے وہی عالم معاف ماتری نبسماز تقسیبا کی جناب یہ تشریح ہے جو عاری سلام نے بیان پر کر شان نبوت اور نبی اللہ ہونے کا ثبوت دیا کہ نبی اللہ اگر علوم کو بیان نہ کر سکے تو بھی اس کی صداقت وادے نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالی نے نبی نبی کا معنی کیا ہے ان لوگوں سے پوچھا کرو نبی کا من آپ جناب آپ آپ جناب ٹی وی پر عربی میں جب خبریں نشر ہوتی ہیں تو جناب پہلے لکھا ہوا آتا ہے امبا نبا یعنی خبریں اور نبی تو نبی جناب والا اگر اسے علم غیب جو ہے وہ جناب والا نہ ماننا جائے نبی سے علم غیب کی صفت اگر ایک منٹ کے لیے بھی ختم کر دی جائے تو نبی نبی نہیں رہتا نبی کو نبی ماننے کے لیے اس کا علم غیب ماننا بہت ضروری ہے اور یہ تو علیہ السلام تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے جناب بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جہاں بیت اللہ موجود ہے اس جگہ پر تشریف لائے وہاں کے دعا کرتے ہیں رب نی تن تو من غیر دی در در بیت کل محرم اے میرے اللہ اے میرے رب میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو غیر آباد وادی میں تیرے گھر بیت الحرام کے پاس اب ان مولویوں سے پوچھ لو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو وہاں کیا بیت اللہ موجود تھا نہیں ابھی بیت اللہ کی تعمیر ہوئی نہیں بیت اللہ کے پتھر بھی لگے نہیں بیت اللہ بنانے کے لیے گارا بنا نہیں میں بیت اللہ پہلے اعلان پر مارا دئی دیکھ محرم ارے ابھی تو اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر میں ہے چل بھی نہیں سکتے تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ گارہ دینے والے گارہ دینے والے جناب اسمعیل علیہ السلام ہے ابھی وہ تو خود نہیں چل سکتے لیکن اللہ کا نبی ہلان فرما رہا ہے یہ اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہاں اللہ کا گھر تمیر ہوگا یہاں اللہ کا گھر ہوگا اسی لیے تو اللہ کے خلیل نے اعلان فرما دیا دبئی تکل محرم اور یہ بات جو ہے یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کو مار تب سے کا علم ہوتا ہے اور جناب والا صرف نبی کوئی نہیں نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ تعمیر کرنا دیکھ لو جناب ابراہیم علیہ السلام उस पत्थर आरोप जिस पर आज जनाबे वाला बैतुल्ला में नस्ब है मुकाम इब्रहीम कहते हैं और उस पत्थर आरोप खड़े होकर जनाबे इब्रहीम हरे सलाम बैतुल्ला को तमीर पर रहे हैं अब पत्थर तो छोटा था जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा है जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह सब मक्का पाक ले जाए اور ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں برما دے سب جا کے دیکھ لیں خلیل نے اس پتھر پر کھڑے ہوئے جب کھڑے ہوئے تو یقیناً پتھر جو ہے با ادب تھا بے ادب نہیں تھا اسی لیے بارگاہ گاہے خدا بندی میر کی مولا میں تو پتھروں تیرا خلیل کھڑا ہو گیا ہے اب کیا کروں اللہ نے حکم فرمایا مایا پتھر اب پتھر نہ رہے موم بن جا اور سارا پتھر نرم نہیں ہوا آج اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ دو دو انچ ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں جو ہے اس پتھر کے اندر دسے ہوئے ہیں اور وہاں نشان موجود ہے دو دو انچ گہرے جناب ابراہیم عر السلام کے قدم موجود ہیں اب پتھر جب ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں آیا تو کیا ہوا اس میں بسارت آ گئی. سبحان اللہ آ? اس پتھر میں بسارت آ گئی. اس پتھر میں نورانیت آ گئی. اس پتھر میں شعور پیدا ہو گیا وہ پتھر ماضی حال مستقبل کی باتیں اس نے جاننا شروع کر دی اس پتھر کو دلوں کے احوال معلوم ہونے شروع ہو گئے دلوں کے ارادے کو وہ جان لیا کرتا تھا اب بات سن لو اس پتھر کی بات ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں آ کر وہ پتھر جو ہی والا ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں آیا خصیح یہ پیدا ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام جب بھی جس پتھر کی طرف نگاہ اٹھاتے دل میں خیال کرتے کہ اس جگہ کے لیے یہ پتھر موضوع ہے تو وہ پتھر تیرتا ہوا اس پتھر کے پاس پہنچ جاتا یعنی دل کی بات کو جان لیتے کہ اب ابراہیم خلیل اللہ یہ ارادہ فرما رہے ہیں اور ان بدبختوں کی حالت دیکھ لو کہ پتھر اگر نبی کے قدموں کے نیچے آ جائے ماضی حال مستقبل جناب والا ان سب زمانوں کو جان لیتا ہے دلوں کی کبیت کو جان لیتا ہے دلوں کے احوال کو جان لیتا ہے اللہ کے خلیل کے دل کی بات کو جان لیتا ہے دل کے راز کو جان لیتا ہے کہ اب دل میں تصور یہ ہو رہا ہے اور جناب والا اگر پتھر کو یہ شعور آ سکتا ہے تو جناب نبی جی کی کیا قبیت ہوگی جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں نبی نو کل دا پتا نہیں دیوار دے پیچھے دا پتا نہیں ہوش دے ناخن لینے چاہیے نے قرآن کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور قرآن پڑھ کے بھی قرآن دشانے دل کسی بہت سارے نو پڑھ کے گمراہ تا دے کوئی نہیں پتھر جناب اویت او پتھر دی خاصی سناؤ کہ تص پرماند یالم پلا اللہ تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا اور اعلان سن لو ابراہیم السلام دا ابراہیم آئی سلام تعریف علم اعلان فرماند نے اللہ پرماندہ یا علم پتا آ سراپ سب اور لو, ایک عقیدہ سی دے تو تہن دسنا نبی کریم اللہ علیہ وسلم دے زمانے دمانے چار قسم دے لوگ سن چار قسم دے لوگ ایک اور ایک مشرق ایک منافق تے ایک اہل ایمان مومن چار قسم دے لوگ سن او چار قسم اج بھی موجود نے کابر تے او جڑا مون کرے مشرق وہ جڑا خدا دا تصور رکھے نال دوسرے دی پوجا کرے منافق جڑا منافق جڑا حضور آلی سلاد و سلام اندر نفاق رکھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ میں جو کچھ بھی دل چ رکھ رہا دا علم نبی نو نہیں نبی جان دے اُن منافق کیا گیا منافک جہ نی ادیدہ کہ نبی جان د دا کی دا پگل میرے نبی علیہ السلام دی چاچی سیدنا نا عباس رضی اللہ تعالی دی بیوی نہیں والدہ گزر رہیانے میرے نبی السلام نے آواز دیتی فرمایا چاچی تیرے پیٹ چبول خلا, خلا پا ہے حضور آی سلا سلام بشارت دی ابو خلافا سا پل پدل اپنے شوہر جناباس تعالیٰ گئی کردیا نے اے عباس اج محمد رسول اللہ نے خبر دتی ہے کہ تیری پیٹ وچ خلافا ہے بچا بیٹا ہے بیٹے, دی بیٹے خوشخبری میرے آکا علی السلام نے فرمایا ہاں صرف بیٹا ہی نہیں ابول خلافا ہوا ابول خلافا گا میرے نبی علی سلام کے منہ نکلی گل جناب والا رد ہو سکت بھی نہیں آج میں ایک کتاب پڑھتا تھا کتاب شاہ الحق قادری رضوی دامت برکات و نے لکھی ہے حضرت امام یاد رضی اللہ اور تعالی اکثر او تبیان القرآن پڑھ رہا تھا طبیان القرآن د عورت کی امامت کا جڑا مسئلہ ہے وہ میں پڑھ رہا سا ایک عورت بارے دارے عورت میرے نبی علیہ السلام علی سلام دیارج کردی یا رسول اللہ میں جہاد بھی توڑے نال جانا چاہیے جلد پہلی تقسیر طبیان القرآن دی. یا رسول اللہ جہاد جانا چاہنی آمنا رکھنی میرے کام میں مجاہدی نیدمت کرد کردیا کر شہید ہو جا میرا علیہ السلام نے ادا نا ہی شہید رکھ د نہ ملی لیکن نہ شہید رکھ کہ حضرت دیتا اور میرے نبی علیہ السلام کنے سال پہلا ملن دیارت ولن جانے سن چلو صاحب اج شہدی زیاد کر کے آئیے شہید اجے شہید ہوئی نہیں پتا نہیں کئی سال بعد شہید ہو میرے نبی آلی سلام پہلے پی خطاب نے اور صرف یہ نہیں اللہ دی قسمِ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیگر بی انبیاء علیہ السلام دے علمِ غیب ہوتے اگر قرآن ہوتے غور کیتا جائے تو پورا قرآن جڑائے دے اسے دلالت کردہ نظر آئے گا صرف جنابِ ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں جنہ نے خود دعویٰ کی تایاب سے انہیں مالم یا تبھی سر میرے باپ میری یہ شان ہے کہ میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں معل یا تی کا پتا آدر سریا جو میرے پاس علم ہے تیرے پاس نہیں اور تو میری اتبا کر لے پتا سیرا تم سویا اور میری اتباع کر لے میں تجھے سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا اس جیسی ایک نہیں جناب یقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر دیکھ لو کہ جناب یقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نو خبر دے رہے ہیں دے نے کنویں سطح نہیں جناب پر فرمارے نے غور پر مونا اللہ نے استقبال کا سیدھا لے کے اس بات کو بنا کے ساتھ فرما دیا کہ آئندہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا تیرے بھائی تجھ سے ہلا کریں گے زمانہ استقبال کی جناب یقوب عر سلام خبر دے رہے ہیں اور جناب یا یہ بھی فرما رہے ہیں بکضالے کا یج تبھی کا کا ويؤلكم كاملا تاويل الاحاديث ويتمم النعمه عليك وعلى اليا كوبا كما اتمها على ابائك من قبل اي برائي مو اصحاب علیمکی اللہ برمارا اسی طرح چنے گا تجھے تیرا رب اور سکھلائے گا تمہیں تعبیر رویہ اور اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کرے گا اور آل یقوب پر پوری کرے گا جیسا کہ تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اس نے اپنی نعمتیں پوری کی ہیں بے شک تیرا رب بڑا جاننے والا اور بڑا دانا ہے دیکھ لیں نبی کے علم کی بات جناب یوسف علیہ السلام بچے ہیں اللہ کا نبی خبر دے رہا ہے اے یوسف اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا تم نے متا ہوں صرف خوابوں کی تعبیر ہی نہیں عطا فرمائے گا اللہ تجھے نبی بنائے گا نبوت کی خوشخبری بھی دی یہ اس بات پر دلالت نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ کہتے ہیں اگر یقوب علیہ السلام کو پتا تھا تو پھر کنویں سے نکال کے کیوں نہیں لے آئے کیوں گلیہ داری کرتے رہے کیوں تلاش کرتے رہے کیوں جناب والا کیوں نہ نکال لائے ان لوگوں کو ایسے ہی الفاظ ملتے ہیں کیوں کہ ان کی بدبختی پر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں نا کیونکہ ان کو سوائے عیب کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی ان سے پوچھو بھائی یہ تو بتلاؤ کہ یقوب علیہ السلام نے کتنے کافلے یقوبل یوسف علی سلام کو تلاش کرنے کے لیے بھیجے تھے نوکر چاکر بھی تھے اور جناب والا سب سب کچھ تھا امتی تھے کس کو کہا تھا کہ جاؤ میرے یقو یوسف علیہ السلام کو تلاش کر کے لاؤ اور یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے کتنی جناب ٹیمیں جناب تنظیم بنائی گئی تھی اور یہ بات ان سے پوچھی جائے لیکن اللہ کے نبی کو جب یہ خبر جناب یوسف علیہ السلام کی پونچی تو چاہیے یہ تھا جناب یقوب علیہ السلام بغیر وقت ضائع کیے جناب یوسف علیہ السلام کو تلاش فرماتے کیونکہ کہ بھائی تو صبح گئے ہیں رات کو واپس آ گئے ہیں کوئی زیادہ مصافت بھی طے نہیں گئی لیکن یک جناب یقوب علیہ السلام باپ فرماتے ہیں جمی ان کی تصدیق نہیں کی قرآن پڑھ کے دیکھ لو نا جب بھائی اے بجا باؤں ایشائی یا کن عشا کے ٹائم میں روتے ہوا ہے قالو یا ابانا زہبنا نستا یوس پہ کلا ہمارے ابا ہم دوڑ میں کھیل کود میں مشغول ہو گئے نستا بیوت رکنا یوس ہمارے سلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا و اکلب یوسف علیہ السلام کو بےڑیا کھا گیا ہے سادتی تو آتے ہوئے کیا گیا وجا والا قمیض کا دب اور آتے ہوئے اس کمیز کو خون بھی لگا لائے کالا کم کو سم امرا ارے ماں باپ تو چیز ہی دوسری ہوتی ہے اگر کسی بتخ کا بچہ کسی چڑیا کا بچہ کسی مرغی کا بچہ کسی کبوتر کا بچہ کسی جان کا بچہ بچھڑ جائے اس کی ماں اور باپ تڑپ جاتے ہیں ارے انسان کا بچہ ایک دن کے لیے گم ہو جائے تو جناب گلی گلی سے تلاش کرتے ہیں مساجد میں اعلان کرتے ہیں اسے ٹوٹتے ہیں پوری برادری لگ جاتی ہے پورا کنبا لگ جاتا ہے لیکن یہاں کیا وجہ ہے اللہ کا نبی تلاش کرنے بھی نہیں جا رہا کسی کو بیچ بھی نہیں رہا بلکہ پر مارا فرن جب کیوں اللہ کے نبی کو علم تھا کہ یقو یوسف علیہ السلام جو ہیں اللہ ان پر اپنی نعمت پوری کرنے والا ہے ان کو نبی بنانے والا ہے ان کو جناب والا خوابوں کی تعبیر سکھانے والا ہے انہیں حاکم بنانے والا ہے اسی لیے تو یہ پہلے خبریں دے دی ہے اب اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہتے ہوئے اے اللہ تعلس والی سرام پر اپنی نعمتیں پوری کرنی ہے میں تیری رضا سے راضی رہوں اور صبر کرتا ہوں لیکن کیا کرے ان کو سوائن نقص کے کچھ نظر آتا ہی نہیں ان کو جناب کچھ نظر آتا نہیں اور سن لو حوالہ مسند ابو دا سی الفاظ ڈاٹ کام جناب والا اگر فائل لسٹ کھولو تے ادھے پیج نمبر آٹھ تے. نمبر تلک کرو جناب والا او مسند ابو دا ل एक, दो तीन चार पंच नंबर उस मुसनत जनाब एना समय न मेरे सामने नहीं खुली थी ओतली किताब जारी जनाब लगी सुन दारे कुतनी جناب مسنط چاپی لگی مست سی ہے جناب والا سی اپنی حبان اس طوط لگی سی اب خدا اس طرح لگی سنند دارمی اس لگی تھلے جری کتاب لگی نی سا موج مل کبھیر دیا ساری چلانا نی مسنط ابویالہ لگی ای دے جناب بازار لگی لگی دس رہا کہ جناب انج نہیں دے رہا میرے سامنے اے دا نمبر نو سفا نمبر نو جناب والا سفا نمبر نویس میرے نبی علیہ السلام نے ایک بشارت دیتی ایک خبر دیتی جدے جناب خسا بھی موجود آپ فرمانے نے آپ روایت میرے نبی علیہ السلام نے بدر والے دیر شاخ فرمایا کہ کل پلان پل پلا کے گرنے کی جگہ یہ ہے اور آپ نے اپنے دستے مبارک کو زمین پر رکھا اور یہ کل پل پلا گرنے کی جگہ ہے آپ نے اپنے دستے مبارک کو زمین پر رکھا اور فرمایا حضرت عصر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبلہ قدرت میں میری جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ اپنا دست پاک رکھا اور جناب جس جس کا نام لیا ایک جناب والا کوئی بھی وہاں سے ہٹ نہیں سکا اور یہ کیا اس, اس روایت کو کون جھٹ لا سکتا اور اس کے الفاظ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہزا مسرا پلا نو اپنے ہاتھ سے نشان لگا رہے واہ علم مصطفیٰ کا عقیدہ ہے نا ارے کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا یہ تو کل ہونے والا ہے آپ کیسے خبر دے رہے ہیں سیابی سن نہ بابی نہیں سن سیابی کا قیتا ایسی کہ میرے نبی نے جو کے دا کے انجی گا ہوا برابر ماندے نے ولوی نفسی معاوز من مو دیسولہ صلاحی وسلم پامر بیم رسول اللہ صلہم پاؤ خا بے ارجلیم وی اسی بول ازوری سلام نے جناب قتل ہو گئے ڈگ پے جناب سارے جدو ڈگے اضور آلی سلاد و سلام نے حکم نال کی او پیروں تڑ کے کسی کے بدرتے خوب سٹ ہاں مرن مریا کی نہیں کی ہے کل کیوں ان والا ہے؟ ان کی ہوا کون کتے مرے گا میرے نبی علیہ السلام نے پہلا خبر دتی ماں تختہ اے جناب کی اے جناب اے حضور سلاد وسلام نے صرف ایک خبر نہیں دی تھی سن مسکا شریف اگر صرف علم مصطفیٰ پر قرآن آیات پڑھوں تو کئی دن پڑھتا رہ سکتا ہوں لیکن چاشنی کو تبدیل کرنے کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حادر خدمت ہے بشکار شریف اس میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم زمین پر اتریں گے ہمارا ایمان ہے نا اس بات پر آئے نہیں ابھی آئے نہیں کسے بات بھی وی جرت ہے کہ اس بات کا انکار کرے اس بات کا انکار کرے کہ عیشا علی سلام تشریف نہیں لائیں گے اور دیکھ لیں پھر ہم کیا بتوا لگاتے ہیں اکبل اتنی ضرورت نہیں کہ انکار کریں ابھی آئے نہیں لیکن میرے نبی علیہ السلام نے خبر دیتی عیسا مریم زمین پر اتریں گے صرف اتریں گے نہیں آگے جناب اس شریف میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں لَهُ اور وہ نکاح بھی فرمائیں گے ان کی اولاد بھی ہوگی وَيَعْلَمُ مَا فِي رہا ہاں جی ماں پلر <فِلَرْحَام> بڑے جناب شد و مد سے اتراج کیا جاتا ہے نا کہ یہ کسی کو معلوم نہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہوگا ابھی جناب عیش تشریف لائے نہیں شادی ہوئی نہیں بچے پیدا ہوئے نہیں ارے چودہ سو سال پہلے میرے نبی علی سلام نے بشارت دی ہے اور وہ شادی بھی کریں گے صرف شادی ہی نہیں ہوگی ان کی بیوی حاملہ ہوگی بچے بھی پیدا ہوں گے ہاں جی بچے بھی پیدا ہوں گے اور یہ بھی بچلا دیا ایک دن نہیں رہیں گے یہ نہیں یہ سارے سلام تشریف لائیں گے تو جناب آتے کے سارے شادی کر لیں گے ان کی بیوی حاملہ ہو جائے گی یہ بات نہیں بلکہ سن لو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ہم سہوا اربائی نا سنا فرمایا ایک دن نہیں دو دن نہیں جناب چھ مہینے نہیں ایک سال نہیں ان بے مانوں کو پیڑ پڑ جائے جو انکار کرتے ہیں علم مستفیٰ کا تو سن لے میرے نبی علی سلام نے بازے فرما دیا وہ سن لینا اگر کوئی ان کو شہید کرنا چاہے گا تو بھی نہیں کر سکے گا اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا وہ ملک الموت بھی پہلا نہیں آئے گا پانچ دس سال زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے تجریب نہیں لے جائیں گے بلکہ بلکہ اربئی ننا پینتالیس سال آہا یہ مور ہے نا میرے مصطفیٰ کی پینتالیس سال زندہ رہیں گے ماضا تک سے بغدا تک سے بو کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے نبی تو آنے کی بھی خبر دے رہے ہیں اللہ کے نبی تو ان کی بیوی کی بھی خبر دے رہے ہیں اللہ کے نبی تو ان کی اولاد کو بھی اولاد کی بھی خبر دے رہے ہیں اولاد ہوگی اللہ کے نبی تو ان کی زندگی کی خبر بھی دے رہے ہیں کہ پینتالیس سال زندہ رہیں گے پھر پھر جناب والا پھر کیا ہوگا پینتالیس سال کے بعد ان کو موت آئے گی پینتالیس سال کے بعد وفات پائیں گے تو ہوگا کیا وفات کے بعد یہ نہیں کہ وفات کے بعد کی کسی کو کسی کو خبر نہیں حضور علی سلاد و سلام برماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں بلکہ سن لو جہاں میری قبر انور ہے یہ کہتے ہیں نا کل کا پتہ نہیں کسی کو کل کا پتہ نہیں حضور علیہ سلاد و کو اپنی قبر ان کا پتہ تھا کہاں میرا مدب بنے گا اور صرف اپنے ہی نہیں آپ کے ساتھ جو جو بھی دفن ہونے والا سب کا جناب حضور علیہ سلاد و کو خبر تھی اسی لیے تو فرمایا پو نئی کہیں اور نہیں فلسطین میں نہیں کشمیر میں نہیں جیسے مردوں نے سارے سلام کی خبر کشمیر میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ایسے نہیں بلکہ جناب پا نمائی گمبد خزرا بھی میرے ساتھ دفن ہوں گے سبحان اللہ یہ کل کی خبر نہیں دور کیا ہے علم مستفیٰ نہیں توڑ کیا ہے لیکن کر کیا کریں حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول بیان کرے صحابی علم مستفیٰ کا بیان کرے میرے نبی علیہ السلام کو صرف کل کی نہیں قیامت تک کی خبر ہے کیا کیا کچھ ہونے والا ہے کون کہاں بہت ہوگا کس کی قبر کہاں پڑے گی اسی لیے تو امان فرمایا جا رہا ہے عیسائی سلام کے بارے میں اران سیابی کر رہے ہیں سیابی الان کرے میں مصطفیٰ کا تو وہاں بھی انکار کرے میں مصطفیٰ کا اب بتلاؤ ہم سیابی کی مانے یا وہاں بھی کی مانے کس کی مانے بتلاؤ نہ وہاں بھی مان لے جن کے بارے میں تو اللہ کا پہلے ہی فیصلہ ان کی مانے جو ہے ہی منافق کبھی نہیں جب بھی مانیں گے سیابی کی مانیں گے سیابی حضرت انش وہ بدر کے خو میں گرنے والوں کی بشارت سن کر بیان فرما دیں یا عبداللہ بن عمر ہو جناب علیہ سلام کے جناب تشریف لانے اور آپ کی شادی کا احوال آپ کے بچوں کے احوال آپ کی زندگی پینتالیس سال آپ کی وفات آپ کا دبن بیان فرمائیں ہم جناب والا اس بات کو مانیں یا ان بہیمانوں کی مان لیں ہم تو سیابی کی بات مانیں گے کیوں جی ہم تو سیابی کی بات مانیں گے اور سن لو اللہ اکبر میرے نبی علیہ سلام کا علم شریف کنزل شریف ہزور صدیقہ رضی اللہ دیشا سدی روایت برمانیا نے آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کل آپ کے بعد زندہ رہوں گی آپ مجھے اجازت فرمائیں میں آپ کے پہلو میں دبن ہوں دیکھا تو منا کس بات کی ہے اے آقا آپ آپ کے دل کا چین ہوں آپ کے دل کا سرور ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پہلو میں دفن ہوں ہاں میرے علیہ السلام کا علم حضور علیہ سلاد و نے جناب والا آپ نے فرمایا بے شک میرے واسطے یہی جگہ ہے میرا مد یہی ہے اب کسی جگہ اور کسی نہیں, کسی جگہ نہیں نہیں جگہ سوائے میری قبر کے سوائے ابو بکر کی قبر کے سوائے عمر کی قبر کے سوائے عیسیٰ پن مریم کی قبر کے جناب کسی کے لیے گنجائش نہیں آہا. حدیث کے الفاظ ہیں میرے اکالی سلام نے فرمایا ہوا اندال موزے مافی ہے اللہ موزہ ابھی ابھی بکرین ب عمر سب نمر ادھر دیکھ لیں سیدا شخصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام کی رازدار ہیں خاموش ہو گئی کیوں کیوں اس لیے کہ میرے نبی کے زبان ترجمان سے جو بات نکلی ہے وہ حق ہے وہ ٹر نہیں سکتی وہ بدل نہیں سکتی اور کئیوں نے تمنا کی لیکن تیرے منہ گل جڑی نکلے تیرے اور ادی علم اس گل کے پیچھے بھی بہت بڑا میرے علیہ السلام کا علم چھپیا کیونکہ حضور علیہ السلام میرا ایمان ہے ازوری سلاح وہ سلام سن فروخمہ تا برما کے یہاں مانا دیا زبان جڑیاں نے انہاں نے خاک پا دیاں تاکہ میرے یار میرے جڑے میرے یاران دے دشمن نے میرے بھی دشمن بھی ع مستفاع دلالت کر دی گل ہزور آئی سلا تو سلام کئی تیمان بخاری پڑھتے پڑھتے جناب کپے ہو جاندے جخاری بخاری ہے لیکن دوسری حدیث پیش کر دیا دے نہیں سانو بخاری دی حدیث چاہیے اور بخاری دہو یہ رویت موجود نے جہاں قابل تسلیم نہیں میں اعتراض نہیں کردہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے بشر مننا عالم دین مننا محدث مننا حافظ الحدیث مننا اللہ کا نبی نہیں منتا امام بخاری رحمت اللہ اپنی اپنی بخاری شریف امام مسلم مسلم شریف حدیث نے حضرت ابو رضی اللہ موسا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی اشیاء متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتے گے جن کے اظہار کو آپ نے برا محسوس فرماتے ہوئے برا محسوس میرے اکالی سلام نے فرمایا جب آپ سے زیادہ دفعہ سوال کیا تو آپ جوش رحمت میں آ کر لوگوں سے فرمایا کالا لن سے سلونی اما سے تم بکال رجل من ابھی بخاری شریف من ابی من ابیا رسول اللہ میرا باپ کون ہے یہاں میرے نبی علی السلام نے فرمایا اے یہ نہیں فرمایا جا اپنی اما کو پوچھ یہ اولاد ان دی ماں نہیں پتا ہوتا کہ کسی نقل چی اپنی ماوا نو نہیں پتا یہ نسل سوال میرے اکالی سلام سے ہوا منبی بھی میرے اکالی سلام نے فرمایا ابو کا ہو ہزار آی سلاحت سلاح نے فرمایا اور سوال کرنا لیا تیرا باپ ہو ہے مور لگ گئی نہ حضور نو پتہ دے ہے یہ فلاں دلان کے پیٹ من ابھی باپ دادے پتا ہو سکتا. میرے نبی السلام نے فرمایا ابو کا تیرا باپ دوسرا شخص جہاں ندی کھڑا ہو گیا پکالا ما نبی یا رسول اللہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ حضور علیہ اللہ و سلام سے جب سوال ہوا تو میرے آتا علیہ السلام نے فرمایا تیرا باب سالم جو مولا شیبہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ آپ کے رخ انبر پر رحمت کے بل بل جا چمکتے نظر آ رہے ہیں تو فرمایا ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جناب والا اس سے آگے حضور علی سلاد و سلام اگر کی سوال کر دے رہے رہتے میرے نبی علیہ السلام ہر ہر دے باپ دی بھی خبر دن دا، ماں دی بھی خبر دان سوال کر لن دا، یا رسول اللہ میرے پیٹ بہبی تے انکار کردہ لیکن سیابی پکا ایمان مان لینا کہ سلاد منہ گل نکلی تو گرامی قدر علم مصطفیات انکار کرنا کرنے جاہلاندی جماعت جاہلاندا ٹولا حالان کی تعریف مصطفی وچ علم مصطفی دے بیان وچ سارا قران پر پیا ہے اور ایں دے وچ اک ہزارہ ہزاراں حوالے ہزارا موجود نے اللہ تعالی سادی حاضرین نو قبول فرمائے تے سنو اللہ رب العزت نے اس طریقے تے پیدا فرمایا جڑا صحابہ دا طریقہ تھی سبحان اللہ صحابہ بھی میرے نبی علیہ السلام دے علم مبارک دا دفاع کر سن کدے جناب والا کافر ترہ طرح دے اتراز کر دے سن منافق اتراز کر سن عیب تلاش کر سن تے سہابہ جڑے سن نا علم مصطفیٰ دا کدے دفاع ہو رہے ہیں کدے مقام مصطفیٰ دا دفاع ہو رہے اور سن لو اس بات نو کن کھول کے سون لو اللہ نے جڑی سب تو پہلا تبلیغی جماعت دا ہو گمدتہ دی نا تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت وہ اس واسطے نہیں سی پیدا ہوئی کہ جناب لوٹا مسلح لے کے تے دردر پھرند لوکان مسلمانہ نقابر پہ بنان بلکہ اس واسطے پیدا ہوئی یہی قرآن شاہد ہے قرآن ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ إِلَى الْخَيْرِ بِلْمَا والے پیدا ہوئی اے آیت ہے جنازل ہوئی اور جناب والا اوس والے اے جماعت پیدا ہوئی جدو حضور حضور دے سلام پیدا ہوئی کیونکہ اللہ بھی بہت دا, دا. تاری مکہ اس گالو تے مارا دیا. اللہ تے. کے مارا دے کدی جناب رکھا کدی جناب کپڑے گل اور جناب والا تکلیف ترہ تر تکلیف دیتی لیکن حضور آلی سلامت سلام میرے آقا علیہ سلام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا جو ہی مدینے میں آئے تو ایک گروہ جو ہے منافقین کا پیدا ہو گیا اور منافقین کے گروہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے لگے اور حضور علی سلاد و سلام میں ایب تلاش کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا اب ان کی مخالفت کے لیے میں بھی کوشا ہوں میں بھی شامل ہوں اے مسلمانوں اے اہل ایمان تم بھی شامل ہو جاؤ یہ لوگ میرے نبی علیہ السلام میں عیب تلاش کرتے ہیں تم لوگ خانے مصطفیٰ بن جاؤ میرے نبی کی ناطے پڑا کرو میرے نبی کی توصیف کیا کرو میرے نبی کی تعریف کیا کرو جناب والا وہ جماعت آج تک وہ چلی آ رہی ہے آپ دیکھ لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھے وہ جناب والا صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اور جو ایب تلاش کرے وہ منابقین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے رام کے نقش قدم پر چلنے کی تو عطا فرمائے اور ایسے بد بکتوں سے ہمیشہ کے لیے بچا بچا لے بے نا السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ سنی مسلم موجود ہوں گے روم میں یا میں دیکھتا ہوں یہ چلے گئے ہیں تو ہاں جی اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے گی میں خصوصی طور پر رضوان کے لیے میں نے آج کیا ہے شاید چلے گئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں میں اکیلا ہی لگا رہا ہوں یا جبلے نور جو ہیں وہ جناب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ہم آمین گیارہ بارہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کیار بھی السلام علیکم